بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا السماء فطرت جب آسمان پھٹ جائے گا وہ الْكَوَاكِبُ الا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے وہ الْبِحَارُ الحرار اور جب دریا بہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے وہ عید اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی عالی نفسٌ قدمت نفسمت تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا نما غور و بے اب کریم اے انسان تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضا کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا سوشا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھپلاتے ہوا حالانکہ تم پر نگہ بان مقرر ہیں کہ قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے یا ما عد جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم بے شک نیک اکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم اور بد کردار دوزخ میں يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّين یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِين اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے ادوکما یوم اور تمہیں کیا معلوم کے جزا کا دن کیسا ہے ادو کما یومین پھر تمہیں کیا معلوم کے جزا کا دن کیسا ہے يوم لَا کو نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ یو لِّلَّهِ جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز خدا ہی کا ہوگا